مٹھی اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں ہم حاضر ہیں نگران شورہ مفتی صاحب بھی کرم فرمائے ہیں اور ابھی ہم نے دوران دعا بھی جیسے سنا کہ نگرانی شورہ کے بچوں کے ماموں کامنا نتاری ان کا انتقال ہوا ہے جس کی خبر ابھی دوران مدنی مذاکرہ ہی ملی ہے دعا بھی ہوئی اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ نگران شورا سے کچھ معلومات بھی لیتے ہیں کہ یہ مطلب ظاہر جو میری معلومات ہیں ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لواحقین کو صبر بھی دے اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے کامران بھائی کا جیسے ابھی جو ہم سنیں تو کچھ بتائیں کہ یہ کامران بھائی یہ بیمار تھے اور ایک عرصے سے بیمار تھا اللہ تعالیٰ ان کو کری کے رحمت فرمائے بچپن سے ہی اگر میں کہوں کہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول میں تھے آپ بھی دیکھتے رہی ان کو اور میں اگر کہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ کرنے میں اور اگر کہوں کہ کچھ فعال کرنے میں بھی ان کا کردار ہے تو غلط نہیں ہوگا مدنی بلد. کاموں میں میں نے ان کو ایکٹیو ایک ہاں جب ان کی طبیعت تھی, تھی تو یہ مطلب مدنی کاموں میں وہ اس میں سارا آه. وہ فال ہی رہتے تھے اور ایک عرصہ درہ سے یہ عرصہ ہو گیا یہ بیمار تھے اور بڑی مطلب تھی بیماری اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ یہ انتقال کر گئے اللہ تعالی خیر فرمائے اللہ قری کہ رحمت کرے جو انہوں نے داود اسلامی کے مدنی کام کیے جو اچھے نئے کام کے اللہ قبول فرمائے سگیرہ کبیرہ گنا ان کے معاف فرمائے اور سارے گھر والوں کا اللہ تعالیٰ ان صبر بھی آج کا مدنی مذاکرہ بھی اپنے اندر بہت ساری جو ہے وہ تربیت کے مدنی پھول یہ لیتا ہے اور میں جب شامل ہوا تھا تو امیر سند کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو, ہس جو ہستا ہے کسی پر تو وہ ہسایا جائے گا من کا دخی کا جو کسی پر ہستا ہے من کا دخی کا جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی لوگ ہستے ہیں اس طرح کا یہ مدنی پھول ہے اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کسی کا بیٹھا کر مزاق بھی اڑاتے رہتے ہیں تفریح لیتے ہیں کسی کی اصل میں عموماً تفریح کسی کمزوری کی بنیاد پر بھی لی جاتی ہیں کوئی جسمانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے کوئی ذہنی کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگ ہنستے ہیں تو ایک دوسرے پر ویسے ہی ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس پر تو ایک عرصا سر حجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا لا یادین قوم, قَوْمٍ ان يَكُون مِّن وَلَا ام من قوم اِن اصا نسا اصن خیرمن ہن <هُن> یعنی اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اس سے مسخری نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا گیا وہ ان سے بہتر ہوں جو مزاق اڑانے والے ہیں اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے کہ ہو سکتا ہے وہ عورتیں کہ جن کا مذاق اڑایا گیا وہ ان سے بہتر ہوں گی جو مذاق اڑانے والی ہیں اس کی تفسیر میں میں نے مفتی صاحب پڑھا تھا کہ اس میں عورتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں میں یہ وس زیادہ ہوتا ہے عورتوں میں عادت زیادہ ہوتی ہے مذاق اڑانے کی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی تو ان کو الگ سے بیان کر کے ان کو بھی الگ سے تاکید کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اس میں مالداروں کا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزور غریب آدمی اگر ایک ہوتی ہے نا اس اڑاتے یہ تھوڑا سا ایبنارمل قسم کا ہو بھینگا ہو اور بولتا ہلا کرو یا اس طرح کا کوئی میں نے کہا جسمانی یا اس طرح کا کوئی طبی قسم کے بھی بازوں کا مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تو کرنا نہیں چاہیے اچھا مختص یہ جیسے بعض ملازم ہوتے ہیں ہمارے یعنی کسی کے ملازم سوال رہ گیا ہے کون سا سوال کر لیں اچھا آج کے مدری مذاکرے میں جو سوال امل سنت نے کیا اس کا جواب آیا بابا فرید بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا جلدی سے اس کا جواب دیں اور اب بھی ہماری مدری چینل کی گھڑی گیارہ بج کر بیالیس منٹ بجا رہی ہے بارہ منٹ کے اندر اندر جن کے جوابات ہمیں موصول ہو گئے ان میں سے جو درست جواب آئیں گے انشاءاللہ ان درست جواب دینے والوں کی کوڑا اندازی ہوگی آ, ان میں سے جو ایک نام نکلے گا ان شاء انہیں مدنی توحفہ دیا جائے گا نمبر بھی چلا جا رہے ہیں جی نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی چینل کی اسکرین پہ جو نمبر ہیں تو اس پر آپ یہ درست جواب جو ہے وہ آ, میسج کر سکتے ہیں لیکن اس سے امیر علیہ سے پسند فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آئے ان کے سب قرآن ابتدائی بارہ نام اگر ہم اسکرین پہ چلا دیں چلا دیں مطلب ہم کو تو بارہ نام مل جائیں گے ان میں سے ایک ہی قرآندازی ہو جائے گی نا باقی نے صحیح دیے جوابات ان میں سے قرآندازی ہوگی نا جو شروع میں جو بارہ نام آئیں گے ان کے نام بیان کیا جو آپ کا طریقہ کار ہے اسی کو رکھے ٹھیک اچھا یہ جو میں ارض کرا تھا کہ بعض ملازم جو ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی بعض وہ پھر وہ اب چونکہ اس نے نوکری کرنی ہے سیٹ صاحب کو اس نے کیا جواب دینا ہے تو اس طرح کا جو وعدے ہیں کیا اس پر بھی لاگو ہوں گی کہ جو سیٹ طبقہ ہوتا ہے اور ملازم ہوتا ہے بعض غریب آدمی یا وہ طرف تو نہیں کہیں گے سیٹ تو کیا ملازمین کی اتنی مذاق اڑائے گا یہاں جو ملازمین سیٹ کی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایک ملازم جب کم سیڈ کی کیبن سے باہر نکلتا ہے تو چار چار ملازم مل کر سیٹ کے اوپر مذاقی اڑا رہے ہوتے ہیں مگر وہ اسے تو ناراض ہو جائے تو وہ یا لگتا ہے بیوی بی بچوں سے لڑکا آیا ہے آج ہی ہماری باری آئی ہے تنگ کاروبار اس کا نہیں ہوتا کلاس ہماری لے رہا ہوتا ہے تو کچھ سیٹ بھی یعنی یوں سمجھے کہ چھوٹے بڑے آگے پیچھے تقریباً لوگ ایک دوسرے کے مزاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں تو بس انسان مزاق اڑانے سے بچے اور سنجیدگی والی زندگی اختیار کرے چہرے پر بشاشت کا ہونا اور لوگوں سے خوش خوشتبئی کرنا اپنی جگہ پر ہے لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے کال مجھے بتائی جا رہی ہیں کچھ کال لے لیتے ہیں محمد بلا الز کر رہا ہوں سے میں نگران شیرا سے تجزیہ کرتا ہوں نگران شیرا کے بچوں کے ماموں اس طرح کی ابھی مجرم ذاکر پتہ چلا انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ مقصد اعلیٰ مقامات اللہ سبرک تعالیٰ ان کے تمام لواہدین کو صبر عطا فرمائے آمین سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں اللہ ہم سب کی بے حصہ مقفت فرمائے آپ کی دعائیں قبول فرمائے بہت بہت شکریہ قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کانپور سے اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی میں ہے کہ یہ سلسلہ بھی چالو ہو گیا ابھی مجھے علم ہوا مدنی مذاکرے کے درمیان جب پرومو دیکھا آ, یہ بات پوچھنی تھی نگرانی شورا کی بارگاہ میں ہے یہ سنا ہے کہ باپا جان جو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں اس کو بہت زیادہ سیو رکھا جاتا ہے اس کو بہت محفوظ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیے کہ کس سے دعوت اسلامی کی جو مجالس ہیں جو مدنی چینل پہ باپا کے یہ کیا سینکڑوں سال کے بعد بھی سنے جا سکیں گے ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس کا نام ہی مہکا آئے ہے ماشاء بہت خوشی حاصل ہوئی کہ مدنی مذاکروں کا نچوڑ اس میں سننے کو ملے گا بالخصوص جو محروم رہ جاتے ہیں لائیو دیکھنے سے اس میں بھی کافی استفادہ حاصل کر لیں گے دعائیں مخرت کا ملتوی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک پر حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ اور رہی بات مدنی مذاکرے کے محفوظ کرنے کی امیر علیہ سنت کا ایک پورا مدنی چینل کا شعبہ ہے شعبہ امیر اہل سنت یہ ہمارے رکن شورا کے تحت یہ شعبہ چلتا ہے اور کوشش یہی ہے کہ امیر سنت کی جتنی بھی ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو مختلف انداز سے محفوظ رکھا جائے اور الحمدللہ اس پر اس کو محفوظ رکھنے کا بھی کسی حد تک اہتمام میں اور ان کو مختلف انداز سے اس کی ایڈیٹ اور اس کی ترکیب بنا کر اسلام بھائیوں تک یہ علم،, علم دین اور حکمت کی باتیں پہنچانے کا بھی الحمد للہ میں ہے صلی حبیب صلی اللہ محمد کال چلائیں نگران شدہ آپ کی باریکاہ میں سوال ارض ہے کہ آپ اتنی دیر سے عمیر سنت کے مدری مذاکرے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اب تک عامر اہل سنت میں ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہو آپ کے یہ بات بہت اچھی ہے مدینہ مدینہ ویسے تو عامر اہل سنت کی ہر بات ہی مدینہ مدینہ ہوتی ہے لیکن وہ ایک بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو براہ کرم وہ ارشاد فرما دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات بہت اچھی یہ لگتی ہے کہ اس میں سے کوئی بہت اچھی بات کیسے نکالی جائے گا ہر بات بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے ان تمام بہت اچھی باتوں میں سے بہت اچھی بات نکالنا یہ میرے لیے آسان نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی اور مدنی مذاکرے میں آپ نے کیا کیا سوالات نوٹ کیے ہیں کیا فرم ایک منٹ کیا فرما رہے ہیں نہیں ایس ایم ایس کے ذریعے جو جواب ہم نے جو سوال کیا اس کے جواب صرف ایس ایم ایس کے ذریعے ہی ہم لیں گے تو ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات آئیں گے انہیں کولاندازی میں شامل کیا جائے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہے جی امین بھائی ارض یہ تھی کہ یہ جس طرح بندش والا معاملہ اور اس پر بڑی سی حراست گفتگو ہوئی کہ بات بات پر جو ذہن بنتا ہے کہ کسی نے میری بندش کرا دی کاروبار میں ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں مزید آپ نے بھی کچھ سلسلے کیے ہیں اور بھی مدانی مذاکروں میں جو گفتگو ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا ذہن دینا دیکھے بڑی معتدل کلام کی میرا سونند بڑا درمیانی اور بڑا بیلنس کلام کیا ہے کہ ایک چیز کا فی ہی وجود ہے اپنی ذات میں اس کا وجود ہے ایسا ہو سکتا ہے اور ایسے ہوتے بھی ہیں اس کا انکار بھی نہیں کیا مگر کیا ہر ایک کو ایسا ہو جاتا ہے جو بھی پریشان ہے دکھی ہے کیا وہ یہی سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ, رہ, یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو بڑا کل, کل, کل, کلین اینڈ کلیئر اور بہت ہی ذہن کو کھولنے والا یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھر بیٹھا ہوا آدمی پریشان ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ یار میرے ساتھ لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا بندش ہو گئی جادو کروا دیا ہے تو ملے سنت کا اگر یہ شافی کافی جواب ہو کر گھر بیٹھ کے سنتا ہو میں سمجھتا ہوں یا فضان مدینہ میں کہیں بھی بیٹھ کے سن رہا ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم یہ تو ہوگا کہ یار یہ ضروری نہیں کہ میرے سے کسی نے کچھ کروایا ہو تقدیر مطلب آدمی ایک ساتھ بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے ایک ساتھ خوشیاں ملتی ہیں تب تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ کسی نے کہتا کہ خوشیوں والا کچھ کرا دیا ہے کسی نے کوئی سی مطلب خوشیوں والا تعاوض کرا دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور برکت اس کا وہ کرا دو اس کو اللہ تعالیٰ اور برکت اس کو اللہ, تعالی اور, اس کو اللہ تعالی اور دے تو یوں مطلب کہ یہ نہیں ہوتا لیکن جب پریشانی آتی ہے تو ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے تو اس پر امیل سنت نے جو بیان کیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا بلکہ بڑا واضح سوال کیا کہ بھائی آپ میں سے کون ہے جو جادوگر کو جانتا ہے کون جانتا ہے جس نے جادو کروایا ہے تو نہ جادو کرانے آتا ہے نہ جادو جو کرتا کبھی اس کو دیکھا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے شخص کو دیکھا بھی نہیں جو جادو کرتا ہو تو یوں تو نہیں ہوتا اچھا پھر یہ جواب ایک ایسی شخصیت کا ہے جس کا ایک اپنا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا روحانی علاج تو اپنے ارش کروانے کا نہیں ہے کہ بھائی یہ ہاں ہوتا ہے آج آ جائے آج آ جائیں بڑا مطلب کہ وہ خیرخواہی امت والا جواب ہوتا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے تو صاحب کچھ فرمانا چاہیں بھائی یہی گفتگو معتدل والی اعتدال والی کیونکہ ہمارے عرف میں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح دونوں سمتوں میں جو ہے وہ اعتدال کی راہ سے لوگ جاتے ہیں یعنی وہی کہ بعض لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر کے بندش ہو گئی بندش ہو گئی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دوسری جانب ایسے افراد بھی ہیں کہ جو معنی کو پیش نظر رکھے بغیر اور حکام کو پیش نظر رکھے بغیر اس چیز کا انکاری کر جاتے ہیں سرے سے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے کہ بھائی وجود ایک چیز کا موجود ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے اور یہ شروع سے چلتا ہوا رہا ہے یہ تو حضرت سلیمان علیہ اسلام کے زمانے سے تذکرہ موجود ہے اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا معاملہ تو جب ایک چیز کا وجود قرآن و حدیث کے اندر آ گیا تو اس کو ماننا تو ہے لیکن ہر چیز میں یہی ہو ایسا بھی نہیں ہے تو دونوں پہلوؤں کو یہ سامنے رکھنا یہی راہ سیدھی راہ ہے یہی صراط مستقیم کہلاتی ہے اس میں ایک جو وزاد بھی نہیں کہ محرم میں اگر کپڑے کی سیل کم ہے تو وہ مطلب اس لیے ذہن بنانے کی یار محرم میں کیوں کم ہو گئے بھائی کبھی بیچی تو کاروبار کا ہی حصہ ہوتی ہے اور وہی بات ہے کہ اگر اس معاملے میں اعتدال کی راہ میں ہوگا اور یوں تھوڑا وسوسوں کا شکار نہیں ہوگا تو بہت سارے گناہوں سے بھی بچے گا اور یوں انشاءاللہ شاء سمجھ لو اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی یہاں ایک آہ آہ آہ بات چلی تھی ہمارے مدنی کاموں کے حوالے سے اور اس میں شرعی پردے کا بھی امیر علیہ سنت نے جو احکامات ارشاد فرمائے اور یہاں ایک اور بات چلی تھی کہ حوصلہ شکنی پر کام نہ چھوڑے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور ذرا سے اس کی حوصلہ شکنی کر دی یا شرعی پردہ کر لیا کسی نے اس پر اس کا اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیکی کے کاموں پر اگر وہ چل رہا ہو تو بسا اوقات وہ کام چھوڑ دیتا ہے سبب ہے یہ کہ یہ عموماً یہ چیزیں جو نا آج آئی یہ چند شعبوں میں ہی ہے یعنی یہ ہوسلہ شکنی کا معاملہ کاروبار میں نہیں ہے یعنی اتنے آپ دیکھیے کہ آپ کی دکان پر سو گاک آئے آج نوے نے نہیں لیا دس نے دیا اس دیکھیں کے نوے کے نوے کبھی نہیں بولتے کہ نوے میری عوشہ چیکنی کر کے گئے. اتنا انویسٹمنٹ کر کے رکھا اتنا مال کر کے رکھا بلکہ بعدوں کا تو یہ لوگ کہہ چلے جاتے ہیں یار آپ نے کوئی نئی چیز نہیں رکھی کوئی اچھی چیز نہیں رکھی کوئی اس نہیں رکھی تو اس سے دل بھی ٹا نہیں ہے بلکہ اور مطلب کہ کریشن کا مائنڈ بنتا ہے نا کہ میں یہ کروں میں یہ کروں میں یہ کروں گاہک کے لیے مجھے یہ یہ کرنا چاہیے لیکن دین کے معاملے میں شیتان ہمیں دلاتا ہے شیتان ہماری وہ ہمت توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بالکل املے سونند نے بہت خوبصورت بات کی پھر اپنے اگزامپل دی نا کہ میرے ساتھ بھی تو لوگوں نے ٹھیک ہے تعریفیں کرنے والے تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن حوصلہ شکنی کرنے والوں کی بھی تو ایک ان کے بھی تو نام ہے نا اور میں نے تو خود امیلی سونند کے ساتھ دیکھا ہے کہ حوصلہ شکنی جب لوگوں نے کی ہے تو مطلب کی ہے یعنی حوصلہ شکنی بھی پھر حوصلہ شکنی کی ہے اور آپ کے خلاف جنہوں نے زبان کھولی ہے تو انہوں نے مطلب زبان کھولی ہے ایسا نہیں مطلب وہ ہلکا پھلکا ہر چیز نہیں ہوتی بڑی بھاری بھرکم چیز ہوتی ہے اور آپ جس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ اور جس طرح بلند حوصلے کے ساتھ ان کی ان مخالفتوں کو نہ صرف سنتے اچھا بات تو ایسا نا کہ مخالفت ہوئی میں آپ تک پہنچا ہوں ہی نہیں تو ایسے بھی تو مطلب کہ کرم فرما لوگ ہوتے نا کہ وہ مخالفت بھی دینی بھی ہوتی ہے کہ فلاحان آپ کی اتنی منہ بھر کر نہ پیٹ بھر کر مخالفت کی ہے حالانکہ بعدوں کا مخالفت کرنے والے کا بظاہر کچھ نہیں کر سکتے نہ میری رینج ہے نہ میری رسائی ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر مجھے مخالفت کرنے والے کا نہ بھی چلے تو بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے مخالفت کرنے والے کا بتانا اور پھر میرا اس پر ضبط و صبر کرنا اور میں کچھ کر بھی نہیں سک اچھا آمیر سننے کی طبیعت یہ کہ کچھ کر سکنے والے جیسے کہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں پھر بھی مطلب کہ ہر مخالفت کا جواب متنی کام تو یہ ایک ایسا خوبصورت انداز ہے یعنی اگر میں کہوں کہ اس دعوت اسلامی کی پوری ہسٹری میں امیر علیہ سنت نے کبھی اپنے آپ کو مخالفت کرنے والے کی جواب دینے کی جھاڑیوں میں پھنسایا نہیں تھا اگر یہ مخالفت کا جواب دینے والوں کی جھاڑیوں میں اگر خود کو الجھاتے تھے تو شاید دعوت اسلامی ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ ہوتی یہ مطلب کہ لوگ مخالفتوں پر چیختے رہے مثال دے رہا ہوں آپ تصور کر رہے ہیں مخالفت کہنے والا چیخ رہا ہے اور آ مطلب کہ یہ مسکرن آگے نکل گئے یہ مسکرا کے چیختے اس کو بھی کہتا لگے گا نا یار میں چیخ رہا ہوں میرے چیخ کا نوٹس ہی نہیں لے رہے مگر آگے بڑھتے گئے کیونکہ انہوں نے ایک حسنی نیت پر ہم بات کریں اس نے بات کریں ان کا منتاحی نظر امت کی اصلاح ہے جب ان کا منتاحی نظر ان کی مطلب کہ ان کی نظر امت کی اصلاح پر ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھنے سے کیا ہوگا پھر اعلی حضرت رحمتہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو انہوں نے دامن لیا خود فرماتے کہ یہ اس دامن نے مجھے بہت بچایا ہے تو یہ مخالفت تو اور حوصلہ شکنی تو کہاں نہیں ہوتی یار میرے سمجھ اچھے کام میں حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور جو مخلصین ہوتے ہیں خائفین ہوتے ہیں خوف خدا والے ہوتے ہیں یہ اپنی یہ اپنا سفر آگے بڑھاتے رہتے ہیں یار مطلب مثال کے دو پر اگر سمندر میں متدف مطلب جہاز لے کر آئیں اب سمندر کے اندر اگر جہاز آپ لے کر چل رہے ہیں تو ایک تو اسموتھ جہاز جا رہا ہوتا ہے مگر وہی سمندر میں کبھی طوفان بھی آ رہا ہوتا ہے کبھی بور بھی آ رہی ہوتی ہے جہاز کہیں کسی چٹانوں سے ٹکرانے کی سچویشن میں بھی کریٹ ہو جاتی ہے جہاز ڈھول بھی کھا رہا ہوتا ہے تو جو مضبوط آساب کے اور مضبوط قلب کے مالک ہوتے ہیں یہ جہاز کو بڑی مضبوطی اور عمدگی کے ساتھ طوفانوں سے بھی نکالتے ہیں ہے hey, یہ hey, میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ داود اسلامی سے وابستہ ان کو یہ مدنی پھول دوں گا کہ آپ ہمیشہ اس جہاز کے اندر بیٹھے رہیں اگر آپ کو یہ مطلب کسی طوفان یا بھوار میں ہچکو لے لیتا نظر بھی آئے نا بیٹھے رہے ماشاء اللہ اس کا کیپٹن اپنا مرشید ہے اپنا پیر ہے اور ہمارا پیر ہمارا مرشید ہمارے امیل سنت یہ الحمدللہ یہ بڑا ان کے ساتھ بزرگوں کا فیضان ہے تو اس پر اعتماد کرے بزرگوں کے فیضان پر اور خود مرشید پر اعتماد ہونا چاہیے اور رہیں ایسے کمزور نہ بن جائے گا کیا بندہ کود جاتا ہے نا کود کر ویسے سمندر میں جانا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے سلحیب صلی اللہ, صل اللہ مجھے جی ایک بڑے ایک اچھا انداز لگا کہ جو مدنی منہ نے نام لیا نا نوفل نوفل اصل نوفل کا اس نے نوفل کا تھا مگر جیسے نام تو ایک دم وہ ہاتھ رکھ کر مدنی من نے کہاں پہنچا دیا تو ایک بڑا خوبصورت انداز رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ کا بھی ایک عرصہ گزرتا ہے آپ بھی افتتاح سوالات وغیرہ آتے ہیں میں نے میل سنت کی مدی مذاکرے میں بھی کہ آپ نام پر بڑا غور کرتے ہیں جب بھی کوئی نام آتا ہے نا نارملی نام پر غور کرتے نام اچھا پھر ایک خصوصیت اس نام سے پہلے جو انہوں نے نام نام سے پہلے لفظ محمد کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں یہ بھی ایک خوبصورت سوچ دی ہے اپنے مدنی مذاکرے کے ذریعے کہ جب آپ نے ایک محبت کے ساتھ ایک نسبت اور ایک ثواب کی نیت سے یا ایک نام رکھا ہے محمد پہلے لیتے ہیں آپ تو اس کے بعد جو آپ لے رہے لفظ مثال کے تو بعد کسی کا نام ازغر ہے تو بھائی اس سے پہلے یہ مبارک نام نہ لیا جائے کہ یہ جو مبارک نام ہے وہ تو اکبر ہے تو یوں مطلب کہ یہ سوچ سوچ یہ سوچ اور یہ مطلب ہے ڈائریکشن یہ صحبت اور یہ مدری مذاکرے کی برکت ہے کل بھی جو ہوا تھا نا کہ وہ مقدس آیات کہیں لکھی جاتی ہے روڈوں پر وہ نالے کا جو تو بدبودار ہوا جو آتی ہے اس پہ آلہ کی ہوا دے گا ماشاء اللہ کیا بات اور کول بھی لینی پڑیں گی بالکل لے لیتے راشد علی اللہ سے بات کر رہا ہوں جب میرا سنت مزید اسلام پڑھا جاتا ہے نا کے بعد جب وہ واپسی کے لیے ہوتے ہیں نا تو آج وہ شارٹ نا تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے وہ اتنا پہلا ہوتا ہے جب اپنے من سے اتر کے کمرے کی طرف جاتے ہیں کم از کم نگر کے عرض ہیں کہ وہ دکھا دیا کرے نا تو آج بھی دکھایا تھا کلام نہیں پڑھا گیا آج وہ دکھایا ہاں نہیں پورا دکھانا چاہیے معاف کر دیجئے جی کال چلائیے ہاں میں رہا ہوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ جب دفنانے کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں قبر میں ایک وہ بچھایا جاتا ہے اپنا کیا نام ہے اس کو مسالہ ٹائپ ہوتا ہے تو وہ بچھانا ابھی میں یہ سن رہا تھا وہ جائز نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے چٹائی آ, اور چیز ہوتی ہے کہ مسالہ جو ہے بچھانا اور چیز ہے تو وہ مجھے کنفرم دیں ذرا کہ واضح جواب دیا نے مگر اس کی مزید وضاحت ہم بات تو واضح فرما دی تھی جو امیر بھی سنت نے بار شریعت سے ارشاد فرما دیے تھے کہ یہ کوئی حاجت نہیں ہے مال کو ضائع کرنا ہے تو مسلح بھی ظاہر کے جو اندازہ آپ ارشاد فرمائے چٹائی کی جگہ بچھانا تو وہ کوئی تبرک وہاں پہ مقصود نہیں ہے صرف وہی نیچے مردے کے بچھا دینا تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے مردے کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے لہذا جس طرح چٹائی بچھانا ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں اسی طریقے سے اس مسلے کو بچھانے کی بھی شرح اجازت نہیں ہے کون چلائیں میرا نگاہ شورا سے سوال ہے میں جب بھی کافلے کی نیت کرتا ہوں میں کافلا نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے لیے دعا فرما رہے اور بہت بمار ہے اللہ تعالیٰ تندرستی اور مدر بہت اچھا مدنی التیجہ یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں اس بار آپ قافلے کی اب تک نیت کرتے رہے آج آپ مدنی قافلے کی نیت کے اور کہہ لیں کہ میں انشاءاللہ اللہ آٹھ نو دس محرم الحرم کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو ہمت دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے اور اللہ آپ کی اور ہم سب کی بے عصہ مغفرت فرمائے آپ اس میں دوسرا کام یہ کریں کہ دعوت بھی دیں اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ مدنی قافلے کے لیے تیار کریں تو یہ تیار کرنا بھی انشاءاللہ آپ کو ہو کے سفر کرنے میں مددگار ثابت ہو جائے اور کیا تھا آج امین مدنی میں یہ سوچتا رہا کہ داتا صاحب کا تسکرہ اور بابا فرید علی رحما کا تسکرہ تو امیر علیہ سنت وہاں کا جو ایک وہ کیفیت اپنی جو بیان کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا بھی ایسا مقام نہیں اور داتا صاحب کے تو ماشاء لنگر کا حساب اور ایسا مطلب ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت کا سما بند گیا نا بعض گفتگو سے تو اب وہ نظر جو ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں سے اس طرح متاثر ہوتی ہے اب مزارات پر تو ہم بھی جاتے ہیں اور بعض کا ہوتا ہے کہ وہ تنقید میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور بعض ایسی کہ روحانی برکت مدنی مذاکرہ نا مدنی مذاکرہ یہ اولیاء کرام کے قریب کرتا ہے مدنی مذاکرہ یہ آپ کو حسن اعتقاد عطا کروایا مدری مذاکرہ یہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس رب اور رب کریم کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اللہ نے جو انبیاء کرام کو انبیاء کرام عطا فرمائے ان کی محبت پیدا کرواتا ہے اور صحابہ کرام اہل بیت اور مطلب یہ اس کی محبتیں اولیا کامل کی محبت عطا ہے حالیہ ہم حنفی ہیں لیکن ادنی مذاکرہ سنیں تو آپ کے دل میں امام مالک کی محبت پیدا ہوتی ہے امام احمد بن حنبل کی محبت پیدا ہوتی ہے امام شافع کی محبت پیدا ہوتی ہے رحیم محمود اللہ تعالی اس طرح دیگر بزرگوں دین کی محبتیں پیدا کروا تو پھر اس میں سے اچھے پہلو دیکھیں جو ان درگاہوں پر جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں امیر سنت کا ایک بڑا معتدل مزاج آپ بدنی مذاکرے میں دیکھیں گے کہ جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں نا آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو مزارہ سے دور نہیں کرتے آپ اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اچھا اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کے مطالبی بڑا سیر حاصل کلام فرما گل کو باتیں کرتے ہیں لیکن کسی بھی عاشق رسول کو عاشق اولیا کو مزارہ سے دور نہیں کرتے اولیاء کرام کی محبت سے دور نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں یہ کرو جاؤ کرو مطلب یہ یہ بڑا بیلنس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے مری معتدیل اور بڑا مطلب میانہ ربی کے ساتھ جس کو ہم کہیں کہ وہ کلام ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں وہ گلو نہیں کر جانا نا کہ نہیں یار یہ, یہ یوں تو بھائی یہ یوں تو پھر وہ سب ختم نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے وہ ختم ہونا چاہیے مگر جو صحیح ہے وہ جانا چاہیے کہ جاننے سے برکتیں ملتی ہے فیضان ملتا ہے جو جو اس کی برکتیں وہ بتاتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ یار وہاں ایسا ہوتا تو جانا ہی نہیں چاہیے جو غلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے جو درست ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ غلط چیز کو غلط ثابت کر کر صحیح چیز کی طرف لوگوں کو مائل بھی کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا خوبصورت اور یہ یہ اصل میں علم کے ساتھ ساتھ اس میں تجربہ بھی ہوتا ہے اور سچی بات اگر میں کہوں کہ اس میں بزرگوں کا فیضان بھی ہوتا ہے اور یہ کرام کا علماء کرام کا مشاہ کے کرام کا فکہ کرام کا اور جو جن سے ان کو نسبت ہے ان کا باقاعدہ ایک فیضان چل رہا تھا بس آدمی دیکھے ایک یوں سمجھے کہ ایک آپ کے وہ گمان غالب پر ایک حسن زن پر ایک چیز تاری ہوتی ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ مطلب اس میں ایک بزرگوں کا بڑا فیضان ہے وہ خود ان کی اپنی علمیت ان کی اپنی ولایت اور ان کا اپنا تجربہ اور ان کا اپنا مشاہدہ اور پھر لاکھوں لوگوں سے ان کا رابطہ واسطہ ملاقاتیں اور ان کے جو معاملات دیکھے سنیں ماشاء اللہ یہ تو مت سمجھے مدری مذاکرہ تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم لے سنیں زندگی کا نچوڑ زندگی کے معلومات اور زندگی بھر کا علم اس مدنی مذاکرے کے ذریعے الحمدللہ للہ امت تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں ہم سمیٹنے والے بنے اور کیا تھا کال, کال لے ایک ہے میرا لیکن کال لے لیتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامر اختاری گندم نگر حیدرآباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ نگرانی پروگرام مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو سن کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور نگرانی شروع سے تعزیت بھی تو کہ ان کے بچوں کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی بے حساب مقصد فرمائے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی میں اشفاق پولانی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں کامران بھائی کا سنا بہت افسوس ہوا اللہ تعالیٰ ان کی کویتا سگیرہ ظاہری باتنی تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے آمین آمین اور اللہ تعالی تمام مومنین کے صدقے میں ہمارے بھی دائمی مفرت فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اشفاق بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں تعزیت کی میں آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں کیونکہ ایک جہد سے کمران بھائی کمران اتاری آپ کے بھی رشتے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت کرے دعا کیجیے گا بہت بہت شکریہ آپ کی بھی کال کرنے کا کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حجیم میرا نام سید علی شاہ ہے اور میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوم عاشورہ کے دن کے حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہے اس دن لی جائے تو ایک سال تک انسان کو موت نہیں آتی اس دن موت نہیں آتی اور جس دن جس کی موت آنی ہے وہ اس دعا کو پڑھنا بھی جاتا ہے اس کی ذرا فرمائیے گا کہ کیا یہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے شکریہ میرا خلق کروڑوں لوگ دوائی ہی پڑھتے ہوں گے لیکن اس کے متعلق معلومات لے لے مجھے جی تردید فرمائی ہے امیر علیہ سے بھی اس کا مدنی مذاکر میں سوال ہوا تھا تو کسی مستند ذریعے سے یہ دعا ثابت نہیں ہے بعض کتابوں کے اندر یہ امام سیندین امام محمد باقر رحمتہ اللہ ترا ان کی طرف منصوب کی گئی ہے دعا عشورہ تو اس کے کلمات تو ٹھیک ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا بزرگوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن ایسی کوئی فضیلت ایسی کوئی بات کہ پوری ایک سال کا بیمہ ہو جائے اس کی زندگی کا ایسا کسی مستند ذرا پڑھتا م... ہے تو اس میں کوئی ایسے کلمات نہیں ہیں جو ہاں اس میں کوئی کلمات غلط نہیں, غلط ہاں. نہیں لیکن نہیں. یہ تصور کر کے دسور دسور نہ پڑے کہ ایک سال کا اس کا بیمہ ہو جائے گا یہ تصور ٹھیک ہے نہیں ہے جی کال چلائیے محمد رضوان ارطارف سر میں یو سے بات کر رہا ہوں دبئی سے تو یہاں عرب میں کیا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے میں گیا پریئر روم ہے یا کہیں پہ تو نماز پڑھ رہا ہوں تو پیچھے سے آنے والے جو حضرات ہیں وہ مطلب کوئی بھی آتا ہے یاربوں میں دیکھ رہے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے کندھے کا ہاتھ لگا کے پیچھے مطلب آپ کے مقتدی بن جاتے ہیں اب ان کو علم نہیں ہوتا کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا کوئی نوافل پڑھ رہا ہوں تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا کہ ان کی وہ ان کی فرض کی نماز ہوگی کیونکہ میں تو جیسے میں نے سنتیں پڑھی اس کے بعد وہ آ تو میں نے تو تکبیرات کہہ دی اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد ان کو بتایا میں نے تو سنتیں پڑھ رہا تھا تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو فرض ہو گئے تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اب ہمیں بھی علم نہیں ہوتا ہم بھی جاتے ہیں تو دو شخص پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پہلے والے نے اسی طرح سٹارٹ کی اور پہلے والا سنت ہی پڑ رہا ہو تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح سے ہماری فرض نماز ہو جاتی ہے یا پیچھے پڑھنے والوں کی جیسے انہوں نے سٹارٹ کر دی تو مہربانی کر کے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ تعالی آپ سب کے رحمت برکت ہم پر نازل فرمائے آمین آمین اور نگران سے خصوصی دعا کی التجا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت جی صاحب اصل میں امامت کی ویسے تو ہمارے یہاں جو شرائط ہیں اس میں اقتداء کی نیت ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی نیت کرے بعض صورتوں کے علاوہ لیکن یہ جہاں کا رواج اور اس طرح کا انداز بتا رہے ہیں وہاں حنفی کے اعتبار سے بہت ساری صورتیں ہیں کہ سرے سے ہمارے نزدیک تو اس مقتدی کی نماز ہوگی نہیں باقی وہ چونکہ دیگر جو فکری مذاہب ہیں ان کو فالو کرنے والے بھی اس میں ہوتے ہیں اور ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ سنت پڑھنے والے کے پیچھے بھی فرض پڑھنے کی والے کی ہو جاتی ہے نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے لیکن فکے ہنفی کے مطابق جو ہے وہ اس طرح امام اعظم کے نزدیک جی امام اعظم کے نزدیک ان کے مذہب کے مطابق اس طرح نماز ہوتی نہیں ہے تو بہرحال آپ جب پڑھیں تو پھر آپ پورا اطمینان کرنے کے بعد جو امامت کے شرائط ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہی کسی کے پیچھے پڑیں گے ورنہ اس طریقے سے پڑھیں گے نہیں ماشاء اللہ بہت خوب جواب دیا جی جب سوال کول چلائیے الحمد للہ میں نے نگرانی شع کے اندر ایک بات دیکھی ہے اور ان کو دیکھ کر میرا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے یہ جس طریقے سے کثرت سے مرشید کا ذکر کرتے نا تو الحمد للہ ان کا ذکر کرنے کا طریقہ اور انداز دیکھ کر الحمد للہ مزید مرشید کے لیے دل میں محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے حوصلہ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید امیر سنت کی محبت عطا فرمائی جی آجیے امیر یہ محرم الرحرام نے مدنی منوں نے سوال کیا کہ مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے تو امیر السنت نے فرمایا کہ امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور پھر ایسا کرنا چاہیے کہ پھر پورا سال یا نہیں کریں ایسا ہی کریں بڑوں کو کیا کرنا چاہیے یہ خوبی امیر سنت ہی کہ بچوں کو کیا جواب دینا ہے بڑوں کو کیا جواب دینا اگر یہی سوال کو بڑا کرتا تو اس کا جواب کوئی اور ہوتا یہ سوالات اگر اسلامی بہنیں کرتی جو تحریر کے ذریعے یا جس طرح ہم سے کروائے ہم اسلامی بہنوں کی تو آواز نہیں آنر کرتے تو ان کو ان کے حساب سے جواب دیا جاتا تو یہ ایک اپنا انداز ہے میل سنت کا اور مدنی منوں کو یہی جواب دیا جا سکتا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت کریں فرمبرداری کریں تنگ نہ کریں اور اس کو ایسی پختہ عادت بنائیں کہ پورا سال پھر ماں باپ کی اطاعت رہے اگر مرد سوال کرتے تو انہیں دیگر عبادات ریاضت جماعتیں نمازیں حوصل رحمی وغیرہ وغیرہ اور درست دیے جاتے ہیں اس طرح بہنوں کو گھر میں رہ کر کیا کئی عبادتیں کی جا سکتی ہیں ان کا بیان کیا جاتا تو یہ بھی مدنی مذاکرے کی خوبی ہے کہ سائل کے مطابق جواب ہوتا ہے سائل کی عمر اور جس آواز سے بھی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی تو اس کے مطابق الحمدللہ جوابات کا یہ سارا سلسلہ رہتا ہے اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی خوب کو برکتیں رحمت روزانہ ایک اور آپ کی گفتگو سے اگر مدنی چیرن کے ناظرین بھی اپنے اپنے شعبے یا جو ہم سے تعلق ہوتا ہے تو اگر کچھ سوالات کا سلسلہ ہم بھی بعدوقعد ہوتا ہے لیکن سستی ہوتی ہے کہ کون میسج کرے گا کون کال ملائے گا تو اگر ہمارے ذریعے سے کوئی ایسا سوال ہو جائے اور اس سوال میں کئی ایک کوئی اصلاح کے مدنی پھول مل جائے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے سوالات بھیجنے چاہیے جو کر دو رہے صبح لائن تو لگی ہوئی پیچھے تھوڑا واہ واہ اور ترغیب دلا رہے ہو تو پھر یہ سلسلہ میرے خیال ہے ہمارا دو نہیں عام طور پر مذاکرے کے کی وندی مذاکرے میں تو سوالات کا تو تانتا بندہ رہتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے یہ بڑا عظیم سلسلہ ہے کہ اس میں کالز کا آپ کو قاحت کبھی نہیں ملے گا عموما قاحت عموماً نہیں ہے اس سلسلے میں بہت ہی مطلب سوال ہی سوال ہے ویب سائٹ کے ذریعے سوال آ رہا ہے تو فیس بک کے ذریعے سوال آ رہا ہے تو ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آ رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے سوال آ رہے ہیں کال کے ذریعے آ رہے ہیں تو مختلف انداز سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے مگر وہ نام ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے آج ہی لینا ہے قرآن دازی وغیرہ کل لے سکتے اچھا یہ کل انشاءاللہ اس کا اعلان کہ ہم اس کے اس کا جواب بھی چلائیں گے اور کل ہی نام دیں گے اور جو اللہ اجازت <Through~> دیجیے <benzina> صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد